بس وہ چھوڑتے ہیں گردنے اڑاتے جاؤ خوروں کی لین دین دونوں لین دینے والے لینے والے سب کی گردن اڑاتے کریں نہ ہو جہاں وہ باز آ جائیں تو چھوڑ دو ہو سکتا ہے کہ دو چار کی گردنیں اڑائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے مگر جہاد چھوڑنے پر کیسی زبردست دھمکی ہے سطرہ بسوتا امری اگر تمہارے بیٹے اگر تمہارے والدین اگر تمہارے بھائی اگر تمہاری دیویاں اگر تمہارے مال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 ایک ایک کر کے گنوایا میرے اللہ نے ایک ایک کر کے جب میں ایسی باتیں کہتا ہوں نا جو آج کل کے مسلمان سننا نہیں چاہتے تو پھر مجھے شوبہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کسی نے قرآن کو اپنا بنا لیا میرا قرآن اپنا نہیں ہے قرآن وہی ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا سینے سنوے سور میں ہے سور ایسے بتا رہا ہوں کہ جا کر اپنے طور پر اپنے قرآن عیدیوں میں دیکھ لیں اس میں یہ آدت لکھی ہوئی ہے آج کل کا مسلمان تو قرآن کو پڑھتا ہی اس نیت سے ہے کہ اس سے کچھ حامل تو کرنا نہیں ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کے قانون کی کتاب اللہ کا عادت اس نے احکام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کن کن برائیوں پر کیسے زبردست آداب کی کیسی کیسی دھمکیاں دی ہیں اس نیت سے تو قرآن پڑھتا ہی نہیں اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اس نیت سے قرآن اتارا ہی نہیں یہ تو بس خانیاں کر لو خانیاں کر لو لڈو کھا لو مٹھائیاں کھا لو خانیاں کر لو جن دودھ بغار ہو آج کل کے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے تو خود بیٹھ کر سوچ رہے جن کا عقیدہ یہ ہو ان کے دل میں ایمان کہاں رہا اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا جب یہ مقصد سمجھتے ہی نہیں تو قرآن پر ایمان کا ہمارا یا اللہ تو اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو قرآن پر پکا اور سچا ایمان اور پاپ ہمارے سنئے سورج تابا میں ہے پل. جس چیز کا حکم بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالی دینا چاہتے ہیں اس کے شروع میں فرماتے ہیں ان میرے رسول آپ اعلان فرما دیں سو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازر ہوتے اللہ کا اعلان ہے ہی اور زیادہ تاکید کے لیے اونی میرے رسول آپ اعلان فرما دیں ان کا ابا حکم اگر تمہارے ماں باپ ایک چیز گنتے جائیں ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے کیسے بتا رہے ہیں ماں باپ دوسرے کے وبنا حکم تمہارے بیٹے تیسرے کے و اخوان حکم تمہارے بھائی چوتھی چیز تو بڑی خطرناک ازب جو کم تمہاری بےگ مات چوتھی چیز پانچ بھی چیز آشیو ہے کن تمہارا کمبا پورا خاندان پانچ ہو گئی چھٹے کی طرف تو منہ ہے مال جو جمع کیے ہیں سرکار کے گہرے بند بن کر رات دن رات دن رات دن, را دن مال, جمع مال جمع کرو مال جمع کرو مال جمع کرو یہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال ذخیرے مالوں کے ساتھ میں چیز تم تک تکشن کسا دہا اور تمہاری تجارتیں فلاں کارخانہ فلان تجارت فلان تجارت جہاد میں چلے جائیں گے تو یہ تجارت ہماری تباہ ہو جائے گی آٹھ بھی چیز ہمیشہ کہ ہمیں پرونا بڑے بڑے محلات اور پوٹیاں جو منا رکھی ہیں اگر جہاد کریں گے تو یہ تو چھوٹ جائیں گی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 ہر سال حج کرتا ہوں عمر تو سال میں تین تین چار چار کر لیتا ہوں تحصیح ہاتھ اور زانہ ایک ہزار دروز شریف کی تحصبی ایک ہزار استفوار کی تحصی پڑھتا ہوں اشراق بھی پڑھتا ہوں تاجر بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کے نام ہے صدقات خیرات بھی بہت دیتا ہوں وہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑی محبت اللہ کے رسول سے بڑی محبت تحجر بھی کرتا ہوں تحجر میں اٹھ کے سردے میں جا کر بہت روتا ہوں بہت روتا ہوں اللہ کی محبت میں میرا جگر کٹا جا رہا ہے بہت محبت بہت محبت اللہ تو جانتے ہیں کہ آخر زمانے کے مسلمان میرے عاشق ایسے ہوں گے کہ اگر میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول کے بنسبت لیا دنیا سے زیادہ محبت نہ رکھو تو وہ ہر سے یہی کہہ گیا کہ نہیں نہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت اللہ کے رسول سے بڑی محبت الیکم من اللہ رسولی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اگر ان آ...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 اگر ایسی بات ہے کہ جہاد ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتے ان کی محبت کی وجہ سے ہتوباس عذاب کا انتظار کرو عذاب کا میل یا میٹ کر دے گا آزاد تو میں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے تو بس انتظار کرو انتظار پھر کہتا ہوں سورج بابا میں جا کر گھروں میں قرآن جیت کھول کر کے دیکھ لیں اور ترجمے والا قرآن کوئی بھی اس بی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بریل بھی جو بندی اور وہ کچھ ایسے ایسے اجابیز وغیرہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی ترجمہ ہو گھروں میں جا کر قرآن کھول کر ترجمہ دیکھئے دیکھیے اسو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر تم کے ہاتھ کو چھوڑو اللہ عمری اللہ عذاب سے تباہ کر دے گا انتظار کرو اس عذاب کا بول رہا یہ فرما شفقی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 یہ کسور میں ہے صورت آباد میں اگر اللہ کے راہ میں اقتقال کرنے کے لیے جھاگ کرنے کے لیے تم لوگ نہیں نکلے تو دو دھمکیاں اللہ تمہیں بہت سخت گھبراتے تھے دوسری دھمکی یہ ہے کہ آزاد دے کر ایسے چھوڑ نہیں دے گا تمہیں ختم ہی کر دے گا پھر اللہ مجاہدین کی دوسری جماعت پیدا کرے گا بغیر مجاہدین کے قیامت تک اللہ زمین کو خالی نہیں اگر کوئی گا تم کر لو تو ٹھیک ہے بندے بن جاؤ بندے بندے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ نہیں بنتے تو سب کو اللہ تباہ کرے گا پھر کوئی دوسری جماعت مجاہدین کی اللہ پیدا کرے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 محمد بھی پتال پیتا سورہ کا نام ہے سورت پیتال پوری کی پوری سورہ جہاد اور پتال سے بھری پری ہے پوری سورت اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسی سورت ناگر ہوتی ہے جس میں پتال کا ذکر ہوتا ہے تو منافقین ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کو رشی پاری ہو گئی تھی مرے جا رہے ہیں تو الا ان کی کمپختی آنے والی ہے مجاہدین کی جماعت پیدا کریں گے ان کی گرد نبھا دیں گے آئی ان کی کمپکتی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاد سے اتنی زیادہ نفرت اور اتنا خوف کہ سورہ کا نام جو سورہ کتا جملے سے اڑا ہی کیا کیلئے محمد نام ہو بھی ہے کوئی وہ, پسند کر دیا مگر یہ تو بتائیں کہ سورہ محمد والد یہ سورہ ہے اس محلہ نے پورا پتال بھر دیا پورا پکال اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ آپ ایمان ہے تو پتاج کیوں نہیں کرتا آخر میں ایک بات یہ جو امریکہ نے شرارت کی ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھتی دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی حکومت حکومتوں کے سربراہ ہوں میں ان کا امتحان لیا اگر تو یہ ہیں ہمارے انڈے بچے جیسے پہلے سے اسے یقین ہے کہ سوائے افغانستان کے بعد یہ سارے اسی کے بچے ہیں تو پھر تو وہ کہتے کہ ہاں شاباش بیٹے ہے شاہ بالکل ٹھیک ہے تو بہت خوشیاں منائے گا اور اگر ذرا میں غیرت ہے ذرا سے غیرت ایمانی ہے ایمان کی ذرا سیدھی رامت ہے تھوڑی سی سیدھی ہے تو یہ مسلمان تو اس میں پھر امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے نکلائیں گے میدان میں یہ بات ہے جو بات کہی ہے یہ زیادہ زیادہ خود بھی سوچیں دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ جو بات چھپا ہوا اللہ کے باغی مسلمان وہ بھی زیادہ زیادہ ہفت تک پہنچائے ساموانک کم آپ کیسا